جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا بے شک وہ تمہارے سب سے باخبر ہے جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگ اوندے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے تم کو تو انہی امال کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے ہو کہہ دو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 وہ تم کو انقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا تو تم ان کو پہچان ہو گے اور جو کام تم کرتے ہو تمہارا پروردگار ان سے بےخبر نہیں